حجامہ کے بعد غسل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار کاموں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے نمبر ایک جنابت سے نمبر دو جمعہ کے دن نمبر تین حجامہ لگوانے سے نمبر چار میت کو غسل دینے کے بعد